اخلاب صلاحت السلام علیہ سعید الم وسلم بادی شابقیا حبیب اللہ سلاط نبی اللہ ولا علی و شابقیا نبی ہمارے پیار کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ بار درود پاک بھیجا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو مجھ کو بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں لکھ دیتا ہے یہ بندہ ساک یعنی منافقت اور دوزک کی آگ سے بڑی ہے اور کس کو جو دو سو مرتبہ جو سو مرتبہ ہنڈریڈ ٹائمز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا الحبیب محمد غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو شاہبان المعظم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ کام ہے ارشاد فرمایا شاہی شاہبان میرا مہینہ اس مہینے میں ہمارے غصب پاک شہن شاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے اور جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو رجب اور رمضے کے دن میں ہیں بندوں کے مال کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا نام ہے عمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو روزہ اللہ میں توفیق دے فرض رکھنے ہی ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ نفل روزے بھی رکھنے چاہیے پیر کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے جمع کا روزہ بھی سنت ہے چار تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھنا بھی سنت ہے اس مہینے میں شب برات ہے پندرہویں شب فیصلوں کی رات بڑی نازک رات اسرال حضرت ملک اللہ علیہ السلام کو آئندہ سال تک اس شابان سے اگلے شابان تک جو مرنے والے ہیں ان کے نام دے دیے جاتے ہیں اب کوئی شادی کر رہا ہے کوئی تعمیر کر رہا ہے کوئی مکان بنا رہا ہے حالانکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کر مردوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے شب بارات جو ہے بہت ہی نازک رات ہے اور اس کو بارات کیوں کہتے ہیں چھٹکا کی رات کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا استقفا <تصفح> سرور کائنات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ہم گناہ گاروں کے لیے شفات کی دعا کی تھی جارگاہ میں مرئی تھی تو بڑی فضیلت والی رات ہے کچھ ایسے بدنسی بھی ہیں جو اس رات میں بھی بخشش سے محروم رہتے ہیں نہیں بخشے جاتے حالانکہ سرات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب جو عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا ان کے بالوں اللہ اپنی اپنے بندوں کی اپنے محبت کی بخشش فرماتا ہے آدی یہ شب برات میں بھی نہیں بخشا جاتا زنا کا آدی قاری یہ شب بتا میں تعلق کرنے والا ماں سے باپ سے اولاد سے بھائیوں سے بہنوں سے خالہ سے پتھ خونی رشتے ان سے اس نے تعلقات ختم کیے ہوئے تو یہ والا اگر بغیر کسی کے اس نے تعلق تط کیا ہے تو یہ شب برات میں بھی نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ اللہ کے بارگاہ تب تصویر بنا اور ایک روایت میں چغل خور چلخور بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا چغل خوری یہ ہوتی ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچائے دوسرے کی بات پہلے کو پہنچائے فساد کے لیے لڑائی کے لیے اور یوں آپس میں ان کو لڑا دے اس کو چغل خور کہتے ہیں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اور مرد بھی پیچھے نہیں ہے بس وہ تک لڑاتے خوریاں کرتے رہتے ہیں مارٹوں میں رفتاروں لڑائی میں لڑائیاں پارٹیوں میں لڑائیاں دوستوں میں لڑائیاں اور گھروں کے اندر لڑائیاں بھائیوں میں لڑائیاں بہنوں میں لڑائیاں لڑنا ہے تو نفس سے لڑو شیطان سے لڑو نا بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہو بھائی ایک روایت میں ہے ایمان حدیث نمبر تین ہزار سو تیس صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی شعبان کی پندرہویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور عداوت والے کے روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوبست پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے دل کی دشمنی دل کے اندر دشمنی رکھی ہوئی کسی مسلمان کی اور اس کو بوجل جانتا ہے اس کے آنے پر وہ طبیعت بوجل ہو جاتی ہے کہ یار یہ مصیبت کہاں آ گئی بھائی پھر اس کی وجہ سے اس کی قیمت بھی کرتا ہے اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے استقفر اللہ تو جو کینہ رکھنے والا ہے وہ بدنصیب بھی بارات میں نہیں بخشا جائے گا اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنا بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر نہیں بخشا جائے گا عداوت والا دشمنی والا نہیں بخشا جائے گا کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا تو جن کی ناراضی ہوتی نا بھائیوں کی بہنوں کے ساتھ بہنوں کی بھائیوں کے ساتھ یا بہنوں کی بہنوں کے ساتھ یا ساتھ یا سوسر کے ساتھ نند کے ساتھ یا بھاوج کے ساتھ جس کے ساتھ بھی ناراضی ہے اس کو راضی کرنا چاہیے ہاں جن سے شریف پردہ ہے تو ظاہر ہے ان سے تو پردہ ہی رہے گا بالخصوص جو رحم کے رشتے ہیں قریبی رشتے ہیں اس کو آنے سے پہلے پہلے جی میرا کیا قصور ہے وہ قصور نہیں بس سب سے معافی مانگے جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اللہ نے چاہا وہ جنت میں پہ پہلے داخل ہوگا اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتے تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں کپڑا لچکانے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا شراب کے عادی کی طرف اللہ تعالی شب برات میں بھی نظر رحمت نہیں فرماتا نہیں اتنے بڑے مجری میں یہ جرم کرنے والے نافرما اس کے رسول کی بہت ساری ہیں مگر یہ جو نافرمانے اس کے نافرمان ہیں کہ شب برات میں بھی نہیں بخشے جاتے اتنی سخت نافرمانی ہیں اور ایک روایت میں قاتل کا بھی ذکر ہے جو ناحق حق کسی مسلمان کو قتل کر دے وہ بھی شب برات میں نہیں بخشا جائے گا اسی طرح جو حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے کا بیان آیا اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے ساتھ تخنوں سے نیچے اپنے تہبند کو یا اپنے پائجامے کو یا پینٹ یا شلوار جو بھی پہنا نیچے ہیں یہ ان کے لیے ہے شب برات میں بھی نہیں بکھے تو سنت کیا ہے کہ ہمارے پانچے جو ہیں یہ ٹخروں سے اوپر ہوں نیچے نہیں روایت میں ہے کہ جو تخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے اللہ ہمیں آگ سے بچائے اللہ ہوما من النار او ہوم من النار الا جر من النار مین اس طرح جادوگر کاہن یہ بھی اسرات نہیں بخشے جاتے تو اللہ کرے کہ ہم شب برات آنے سے پہلے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے معافی طلب کریں تو وہ بدنصیب جو شراب کا عادی ہے وہ شب برات میں بھی نہیں بخش جاتا اور یہ جو شراب ہے یہ ام آباد یعنی برائیوں کی اس کی بنا پر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو شراب کا عادی ہوگا تو اس وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا ہمارے آکاد و عالم کے داتا صلی اللہ علیہ ولی وسلم ارشاد فرمایا بہت برائیوں کا یعنی شراب سے بچو کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہوئی اس نے خادم کو بھیجا کہ ان کو کہیں کہ میں نے تمہاری گواہی دلانی ہے تمہاری ضرورت ہے یعنی کسی بہانے سے اس کو بلا لیا وہ عبادت گزار شخص وہاں پہنچا دروازے سے اندر داخل ہوا دروازہ بند کر دیا گیا ایک حسین و جمیل عورت کے پاس پہنچا اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک شیشے کا برتن تھا جس میں شراب تھی عورت نے کہا میں نے گواہی کے لئے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے یا تو اس لڑکے کو قتل کر دو یا میری نفسانی اور بری خواہش جو وہ پوری کر دو یا تو شراب کا ایک جام پی لو انکار کیا نا میں شور کر دوں گی اور زلیل و رسوا کر دوں گی تم کو اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارا تو ہونا نہیں ہے تو چلا ایسا بچے کو قتل کیسے کروں میں اور یہ گندا کام کیسے کروں کو میں شراب پی لیتا ہوں عورت نے شراب کا ایک جام پلایا تو ہستک اور نشے میں جھومنے لگا اس نے مرح مانگی اس طرح شراب پیتا رہا یہاں تک کہ پھر عورت کے ساتھ گندہ کام بھی کیا اور لڑکے کو بھی قتل کر دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا تم شراب سے بچتے رہو اللہ کی قسم بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایمان اور شراب میں سے ایک دوسرے کو باہر نکال دے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو یہ شراب نوشی جو ہے یہ برائیوں کی ماں ہے اس نے اس کو ہلکا سمجھا اس عبادت گزار شخص نے کہ چلو شراب پی لیتا ہوں میں قتل نہیں کرتا میں گندا کام نہیں کرتا مگر شراب نوشی نے اس کو گندے کام پر بھی ابھارا قتل پر بھی ابھار دیا ہمارے پیارے آقا و عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کے سات دن کی نمازیں روزے قبول نہیں ہوں گے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو نزا کے عالم میں دیکھا موت کا وقت تھا جب اسے کلمہ پیابہ کی تلقین کی جاتی کہتا خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ مستقفر اللہ یاد رکھیے ساگی میں جو کام کرے گا نا تو مرتے وقت بھی وہی وہ کچھ کرے گا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو نیند میں وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں جو سارا دن کرکٹ کھیلے گا تو خواب میں میچ کھیل رہا ہے اور وہ کیچ پکڑ رہا ہے اور ہٹ لگا رہا ہے وہ, وہ یہ کچھ کرے گا جو سارا دن پڑھنے پڑھانے میں گزارتا ہے تو خواب میں بھی پڑھ رہا ہوگا پڑھا رہا ہوگا جو سارا دن مستقفر اللہ یہ جو دھندا کرے گا وہ نیند میں آئے گا اسی طرح زندگی بھر جو کام کرے گا نزا کے وقت وہی کچھ سامنے آئے گا اگر زندگی گزاری غفلت میں اور غافل کر دینے والے کاموں میں استقفیلاللہ کسی نے شراب نوشی میں زندگی گزاری تو نزا کے عالم میں بھی بس یہی کچھ کرے گا کہ پیو اور پلاؤ استقفیلاللہ حضرت عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں یہ بہت بڑے مقام والے بہت بڑا مقام ہے ان کا خلفۂ راشدین کے بعد علم میں سب سے افضلیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے شرابی مر جائے اسے دفن کر دو اور مجھے کسی جگہ نظر بند کر دو مجھے بند کر دو کسی جگہ پر ابھی کی تدفین کرنے کے بعد کرو اگر اس کا چہرہ پھرا ہوا نہ ہو تو مجھے کر دینا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ یعنی جو پیتے پیتے مر گئے قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے مرتے وقت قبلا قبلے کی طرف چہرہ کیا جاتا ہے نا وہ کفن کھول کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے اب اس کے اعمال فرشتے بہت ساروں کے چہرے قبلر دیتے ہیں اللہ کی پناہ ایمان پر زندہ رکھ آن پر ہم دنیا سے جائیں شب برات پر ہم مغفرت یافتگان کی فہرست میں شامل ہو جائیں بلکہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے چاہے تو ابھی ہماری بخشش فرما دیں امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم